اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یس علوما کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انل انفعال انفال یعنی غنیمتوں کے بارے میں الل انفاع اللّہ و رسول کہہ دیجیے کہ غنیمتیں انفال اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں فتح اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ سے ذرو و اسلح و ضاتی کم اور اصلاح کرو درمیان والی حالت کی تی اللہ رسطعت کرو اللہ اور اس کے رسول قین کن تم عمینین اگر تم عمن ہو انََََََََََ المين اللہدينہ يقين مؤمن وہ لوگ ہيں ادا ذكيہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ كا کا كا در جاتے ہیں وہ ان کے دل و اور جب طليت بڑھى جاتى علام ان پر آیات اس کی آیات زادتہم ہم و آیتیں زیادہ کر دیتی ہیں ان کو ایمانا ایمان میں ولا رب اور اپنے رب پر یہ وہ و توقل کرتے ہیں اللہ دینہ وہ لوگ یقین سلح تھا قائم کرتے ہیں نماز کو ضقنہ ہم اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے انفقون وہ خرچ کرتے ہیں اولا اکام المنون حقا یہی لوگ ہیں ممن سچے لحم ان کے لیے دراجات عند رب دراجات ہیں ان کے رب کے ہاں اور مغفرت المفرت ہے کریم ورزق کریم اور رزق ہے باعزت کما اخراجہ کا جس طرح کے نکالا تجھ کو ربو کا تیرا رب نے کا تیرے گھر سے بالحقی حق کے ساتھ بین فریقم مین المینینا اور بے شک ایک گروہ ممنو میں سے لاکار ہوں البتہ ناپسند کرنے والا تھا یو جاتون کا وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے فلاحقی حق کے بارے میں ما تبینہ اس کے بعد کہ وہ صاف صاحب ہو چکا کا اناما گویا کہ وہ یوساخونا چلائے جاتے ہیں اد موت کی طرف وہ ہم اور وہ دیکھ رہے ہیں وہ عیدم اللہ اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ تعالیٰ طو فتعینی دو گروہوں میں سے ایک کا انکم کہ وہ تمہارے لیے ہے وہ تو اور تم خواہش کرتے تھے اناغ غیر رات اس شوکا تی کے بغیر کیر کانٹے یعنی بغیر اسلحے والا جو لشکر ہے وہ ہو تمہارے لیے یہ دو قافلے ایک ابو سہیان کا تجارتی قافلہ تھا اور دوسرا ابو جال کا وہ لشکر تھا جس کے ساتھ بدر میں لڑائی ہوئی متبدونا اور تم چاہتے تھے انا غیر شوق تھی کہ جو کانٹے والا نہیں یعنی اسلحے والا نہیں وہ ہو تمہارے لیے وہ یرید اللہ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا یوحق الحقہ کے ثابت کر دے حق کو سچا کر دے حق کو بھی کلیماتی ہی اپنے کلمات اپنی باتوں کے ساتھ بیکتا اور کاٹ دے دابر القافری کافروں کی جان یوحق الحقہ تاکہ وہ حق کو سچا کر دے کو ثابت کر دے و یوب تلل باطلا اور باطل کو جھوٹا کر دے مجرمون خ کریں اس پلو کراپسند کرے جب تم مدد مانگ رہے تھے ربا کم اپنے رب سے پھنستا جاوالا تم تمہاری دعا کو قبول کیا انی بے شک میں ممبندوں تمہاری مدد کرنے والا ہوں بے الفی مد الملیکتی ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مرد فین جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں پما جا اللہ اللہ اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ بشرا مگر خوشخبری والی تتما ان بھی خلو اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ تمہارے دل پون نسروں اور نہیں ہے مرض اللہ میں ان دلہ مگر اللہ کی طرف سے ہی ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے بہت زیادہ حکیم حکمت والا ہے بہت زیادہ اس یوگشی کم جب ڈھانپا تم کو اونگ نے امنتا امن والی منحو اس اللہ تعالی کی طرف سے وینظر من سمای اور نازل کیا اللہ تعالی نے تم پر آسمان سے ماء پانی لی تہ تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے اس کے ساتھ وی الحبا اور لے جائے تم سے رجز, رجز شیطانی شیطان کی گندگی یا دور کر دے تم سے شیطان کی گندگی ولی بیتا اور مضبوط کر دے علا تمہارے دلوں کو قلوبارے مضبوط گرا باندھ دے اعلیٰ پر اقدام اور پختہ کر دے ثابت کر دے یا جما دے اس کے ذریعے قدموں کو اس یورعی ربو کا جب وہی کر رہا تھا تیرا رب پیل فرشتوں کی طرف انی معاکم کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں فطح بھی تو اللہ رینا پس ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو امن جو ایمان لائے ہیں سئلقی ان قریب میں ڈال دوں گا فی قلوب اللہ دینہ ان لوگوں کے دلوں میں کافروں جنہوں نے کفر کیا ہے الرعبہ رعب روغ کو فضربو بس تم فوق الاعناقی گردنوں پر وضربو منہم اور مارو ان میں سے کلہ بنان ہر پورے پر یہ بھی انہم اس وجہ سے کہ شاق اللہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کی وارا صولہ اور اس کے رسول کی فعن اللَّهَ بسب شہ تعالیٰ شاخ اللہ اور جو شخص مخالفت کرتا ہے اللہ کی وارا صولہ اور اس کے رسول کی فعن اللہ پسب شک اللہ تعالیٰ شدید انجام کی سختی والا یا سخت سزا دینے والا ہے وعلیکم فلوکو یہ ہے سو اس کو چکھو وہ ان بلکافرین اور بے شک کے لیے عذاب نار آگ کا عذاب ہے یائی اللہ دینا امن و وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اذا لقی تم اللہ دینہ کافرو جب تم ملو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے زحفا لشکر کی صورت میں فلا تو الادبار تو نہ تم پھیرو ان کی طرف پیٹھیں فلا تولو بس نہ تم پھیرو ہم ان کی طرف الدوارا پیٹھیں کمئی ولیم يَوْمَئِذٍ اور جو شخص پھیرے گا اس دن دوبرا ہو اپنی پیٹھ کو اللہ مگر متحرفن لکھی لڑائی کے لیے پینترا بدل بدلتے ہوئے او متحثن یا جگہ لینے والا علاق ایک گروہ کی طرف فقط با اب غذا تو تس تحقیق وہ لوٹا ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ چہنم با اور اس کا ٹکانہ چہنم ہے وہ بیسل مشیر اور وہ پھوری لوٹنے کی جگہ ہے یعنی دو صورتوں میں پس قدمی کرنا درست ہے میدان جہاد میں یا تو بندہ پیچھے ہٹ کے اور دوبارہ یکدم ان پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا پھر ایک گروہ سے پیچھے ہٹ کے دوسرے گروہ کے اندر جا کے شامل ہو کے لڑے کئی ہوتی ہیں جنگ کے اندر اباہ جہنم اس کا ٹھکانا جہنم ہے وب اسل مشیر اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے فلم تختلو بس تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلاکن اللہ قطع ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے وہ مارا نہیں تھا اور تو نے نہیں مارا ادرام ہی تھا جب ت نے مارا یا نہیں تو نے تیر پھینکا جب تو نے پھینکا ہے بلاکن اللہ رما بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا ہے ولیبلی امن بلا انحاس نا تاکہ وہ آزمائے مؤمنوں کو اچھا آزمانا یا انعام دے مؤمنوں کو اچھا انعام دینا ان اللہ یقینا اللہ تعالی سمیع ان خوب سننے والا ہے علیم بہت جاننے والا ہے غالکم یہ و اللہ اور بے اللہ تعالی موہینو کمزور کرنے والا ہے کئی دل کافرین کافروں کی تدبیر ہو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو فقد جا اکم تو تحقیق تمہارے پاس فیصلہ آ چکا. یا اگر تم فتح طلب کرتے ہو فقد جا اکم تو تمہارے پاس فتح آ چکی و ان تنتا ہو اور اگر تم باز آ جاؤ فو خیر تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان تعود اور اگر تم دوبارہ کرو گے نعود تو ہم بھی دوبارہ کریں گے ولن تک عنکم ان کم آ اور نہیں کفایت کرے گی عنکم تمس کو کم کو فم تمہاری جماعت شی کچھ بھی ولو کا اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو وہ ان اللہ اور یقین اللہ مع المؤمنین ایمان لانے والوں کے مبمنوں کے ساتھ ہے یا ایو اللہ دبینہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو عطی اللہ و رسول ہُو کرو اللہ اور اس کے رسول کی ولا طول ول اور تمام میں سے جانور چلنے پھرنے والے چیزوں میں سے بدترین ان اللهی اللہ کے ہاں ص ال وہ بہرے اور گمکے ہیں، اللہ دینا لاہ عقلون جو عقل نہیں رکھتے سمجھتے نہیں ہیں ولو اڈ اللہ پیہم خیہغ اللہ طال۔ جانتا ہوں میں کوئی بھلائی لا تو ان کو ضرور سن سنواتا و لوسم عغم اگر ان کو سنوا دیتا اللہ تبلو تو وہ منہ پھیرتے وہ اردون اس حال میں کہ وہ اعراز کرنے والے بے روخی کرنے والے ہوتے یا ایو اللہ دینہ آمن ہوں اے بولو کو جو ایمان لائے ہو اس تجیب اللّہ ول رسوری تم کہا مانو یا دعوت قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کی ارادہ کم جب وہ تم کو دعوت دے لیما اس چیز کی کم جو تم کو وہ حیات دیتی ہے زندگی بخشتی ہے۔ واعلموا اور جان رکھو ان اللہ کے بیشک اللہ تعالی یحول حائل ہوتا ہے بین المرئ आदमी کے درمیان و قلبی اور اس کے دل کے درمیان و انه الیہ تحشرون اور بلا شبہ یقینا تم اسی کی طرف ہی اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بتخو اور ڈرو فتنہ تن ایسے فطرے سے بچ جاؤ ایسے فطرے سے لا کسی بن لدین غالام و من کم خادثہ جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خادثہ صرف اور صرف یعنی خاص طور پر صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا وہ علام و جان لو انہ یقین اللہ تعالیٰ شدید القاب سخت سزا دینے والے ہیں یا سزا کی سختی والے ہیں وض اور تم یاد کرو از ان تم قریر جب تم تھوڑے تھے فی زمین میں کمزور تھے نہایت کمزور تھے تخاف تم ڈرتے تھے ناسو کہ اچک لے جائیں گے تم کو لوگ فا تو اس نے تم کو جگہ دی و ادا کم اور تمہاری مدد کی بینسری ہی اپنی مدد کے ساتھ یا تمہاری, تمہاری تمہیں قوت بخشی تمہاری تعید کی بینسری ہی اپنی مدد کے ساتھ بار آزا فکم منت اور تم کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو یا ایوہ اللہ دین آمنوا اے و لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقونوا اللہ و رسولہ نہ تم خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ و تقونوا اماناتیکم اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں و انتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو و اور جان رکھو انما اموالکم کے بے شک تمہارے اعمال و اولادکم اور تمہاری اولادیں صرف اور صرف آزمائش ہیں۔ وہ ان اللہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ انتا اس کے پاس اجر العدیم بہت بڑا عجر ہے یا ایو اللہ دینہ آمن ہوں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان تک اللہ اگر تم درجہ اللہ تعالی سے یہ جعل اللہ کم فرقان وہ تمہارے لیے بنا دے گا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ملکہ مٹا دے گا تم سے تمہاری کوتاحیوں کو گناہوں کو تم کو بخش دے گا بلّہ تعالیٰ ذوالفلعظیم بہت بڑے فضل والے ہیں اِذْ یم کرو بیکلادینہ کافارو جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے آپ کے بارے میں لیس بھی تو کا تاکہ وہ تجھ کو قید کر دیں اور یق کا یا آپ کو قتل کر دیں اور یق کا یا وہ آپ کو نکال دیں و اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے ویم قر اللہ اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے اللّہ خیر اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین ہے و اداۃ الہم آیاتنہ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات کالو تو کہتے ہیں قد نا تحقیق ہم نے سن لیا ہے لن شاء الق اللہ اور اگر ہم چاہتے چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کہہ دیں گے انحالٰ اللہ اسات نہیں ہے یہ مگر فرضی قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی ارقال جب انہوں نے کہا اللہ اللہ ان کا نہادہ الحق بن عندی کا اگر یہ ہے حق تیری طرف سے ہم فر علینا پر برسا ہم پر ہجارہ تن پتھر میں نسمائی آسمان سے ابے یا تو لے آ ہمارے پاس بے اداب علیم کوئی دردناک آداب ماک اللہ اور نہیں ہے اللّہ تعالیٰ علیباہ تاکہ ان کو آداب دے یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا بانتفیم جب آپ ان کے اندر موجود ہوں ہماں کا نلّا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ادبا ان کو آداب دینے والا وہ ہم جب وہ بخشش طلب کر رہے ہوں ہمارا عمر کیا ہے انہیں اللہ عذبہم اللہ کہ ان کو اللہ تعالی عذاب نہ دے وہ ہم یصدون علی المسجد الحرام اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے وما كانوا اولیاءه حالان کہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں اس کے اہل نہیں ہیں ان اولیاءه نہیں ہیں اس کے متولی یا اس کے اہل الا المتقون مگر پرہیزگار ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وما كان اور نہیں تھی ان کی نماز عند ال بیت اللہ کے پاس اللہ موقعاً و تصدیہ مگر سیٹی اور تالی پس تم چکو العذاب عذاب کو بما کن تم تکفرون اس وجہ سے جو تم کفر کرتے ہو ان اللہ دین کفر و یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ینفقون اموالاہم مقرص کرتے ہیں اپنے مالوں کو لیسد انصبیلّہ تاکہ وہ روکیں لی سدو انصبیل اللہ ہی تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے پھسنہ پس ان قریب و اسلم خرچ کریں گے ثمتکون علیہ حسرتن پھر وہ ان پر حسرت ہوگی ثمۂغلابون پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے ولدینہ کاپور اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم وشرون جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے لیہ میز اللہ القبیث مینت توی بھی تاکہ اللہ تعالیٰ جو ممتاز کر دے یا جدا کر دے علیحدہ کر دے خبیث کو طیب سے بے جبیس تھا بادہ ہو اور ناپاک کو اکٹھا کر دے بعض کو بعض پر فیر کنواں ہو اس کو پھر اکٹھا کرے جمی سب کو فیض اعلیٰ ہوا اور اس کو کردے فی جہنم, جہنم میں اولا کا خاص یہی لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں کل اللہ ددینہ کا کہہ کہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے اینتا ہُو اگر وہ بعض آ جائیں اینتا ہُو اگر وہ بعض آ جائیں یغفر فر ما قد تو ان کو بخش دیا جائے گا جو کہ پہلے گزر چکا ہے وہ دور اگر وہ لوٹیں گے فقط مدد سنت البدین تو تحقیق گزر چکا ہے پہلے لوگوں کا طریقہ اور ان سے قطال کرو حکون فتنا تم حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ بچے وہ یقون اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے فَإن پس اگر وہ آ جائیں فَإن اللہ يعملون تو یقین اللہ تعالی اس چیز کو خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں وہ ان طل لو اگر وہ پھر جائیں فعلم تو جان لو ان یقین اللہ, اللہ تعالیٰ مولا تمہارا مولا ہے نمل مولا وہ اچھا دوست ہے وہ نِم النصیر اور وہ اچھا کار ساز ہے غالموں اور جان لو علما غنیم تم انشین کے جو تم غنیمت حاصل کرتے ہو کسی چیز سے ف... انلّاہوسا تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے ولی رسولی اور رسول کے لیے ولیز القربہ قریبی رشتے داروں کے لیے ولیطام اور یتیموں کے لیے ولمساکینی اور مسکینوں کے لیے اپنی سبیلی اور مسافروں کے لیے ان کنتم تم آمن تم اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر پروام انزلنا اللہ ابدینہ اور جو کچھ ہم نے نادل کیا اپنے بندے پر یوم الفرقانی فرق کے دن فیصلے کے دن یوم الطقل جس دن ٹکرائی دو جماعتیں الله اللہ تعالیٰ علاق الشین قدیر ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اس جب ان تھے تم بالردبت دنیا قریب والے کنارے پر وہم اور وہ بالردبت القسوہ دور والے کنارے پر تھے وررق اور قافلہ اسفلا من تم سے نیچے تھا ولو تم اور اگر تم وعدہ کرتے لختلفتم فی تم تو تم ضرور جھگڑا کرتے آگے پیچھے ہو جاتے فلم عادی مقرر وقت کے بارے میں ولاکن یک اللہ امرن لیکن تاکہ پورا کرے اللہ تعالی امرن ایسے معاملے کو ایسے کام کو کا نام جو کیا جانے والا تھا لیہ علی من منحال کا انبی تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دریل سے ہلاک ہو و یع اور جو زندہ رہے اور زندہ رہے من وہ آدمی حیاء جو زندہ رہا ان تن واد دلیل کے ساتھ وہ انگ اللہ اور بے اللہ تعالیٰ رسمی ان البتہ خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے عید جرید کا ہو جب تجھ کو تیرے خواب میں اللہ تعالی دکھا رہا تھا تھوڑے اس یوری کا جب دکھا رہا تھا تجھ کو ہم انہیں اللہ اللہ تعالیٰ فی منامی کا تلے خواب میں کلیلن تھوڑے ولو ارا ہوں اور اگر اللہ تجھ کو دکھاتا انہیں کثیرن زیادہ کر کے لافشیر تم تو تم ہمت ہار جاتے ولا تنازع تم فی عمری اور تم ضرور جھگڑا کرتے معاملے میں ولا اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے سر سلامت رکھا اندہ و یقیناً وہ علیم و سدور سینوں والی چیزوں کو وہ خوب جاننے والا ہے اذ یریکومو ہ اذ یریکوموہم جب وہ تم کو دکھا رہا تھا انہیں اذ التقیتم جب تم ٹکرائے تھی اعیونکم تمہاری آنکھوں میں قلیلن تھوڑے وہ یقللکم اور تم کو کم کر رہا تھا فی اعینہم ان کی آنکھوں میں ل یقضی اللہ امرن تاکہ اللہ تعالی فیصلہ کر دے پورا کر دے اس امر اس معاملے کو کا نافعولا جو کیا جانے والا تھا و عید اللہ تُ اور سب معاملے اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے یا ایو اللہ دینا آمن اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو عدالعقی تم فیاطن جب تم ٹکراؤ کسی گروہ سے فطبوت تو ثابت قدم رہو وذکر اللہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کفیراً بہت بہت زیادہ اللہ اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ وہ عطیل اللہ و رسول اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی ولا تنازع اور جھگڑا نہ کرو فتف شروع نہ تم بزدل ہو جاؤ گے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے والا تکون اور ناتم ہو جاؤ کلدینہ کل اور لوگوں کی طرح خارا جم اندیا رین جو نکلے اپنے گھروں سے باتوران تکبر کے ساتھ والے آناسی آن اور لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ یسدون سبیل اللہ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے ولّہ اللہ تعالیٰ ملون ملید جو وہ عمل کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے اس زئی الشیتان جب مزین کیا ان کے لیے شیطان نے اعمال کے اعمال و قالا اس نے کہا اللہ عالب علا نہیں ہے کوئی غالب آنے والا تمہارے لیے علی آج کے دن میں لوگوں سے ہوں پڑوسی پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ناکا سا آلہ آتی بئی ہی تو وہ واپس پلٹا اپنی ایریوں کے بل وقال اور کہا امی بری منکم میں بری ہوں تم سے انی ارا بے میں دیکھتا ہوں مالا ترونا جو تم نہیں دیکھتے انی اقاف اللہ بے شک میں اللہ سے درتا ہوں اللہ اور اللہ تعالیٰ شدید القاب سزا کی سختی والا ہے یقل اِلْ المنافقون جب کہہ رہے تھے منافق لوگ و اللہ دینہ فی قلوبی مرد اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے غرح اللہ کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے ہمیں یہ توکل اللہ ہی اور جو توقل کرتا ہے اللہ پر فر فرم اللہ عزیز الحکیم بس بے اللہ تعالی بہت زیادہ غالب حکیم بہت زیادہ حکمت والے ہیں ولا کاش اور کاش کے آپ دیکھ لیں عزی تبف اللہ ددینہ کفر الملاکاتو جب فوت کر رہے جب فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تو فرشتے یہ ذریبونا وہ مارتے ہیں وہ ہوں ان کے چہروں پر وہ ادبارہ ان کی پیٹھوں پر وہ زوکو اور چکھو عذاب الحریق جلنے کا عذاب دالی کا یہ بما اس وجہ سے ہے قدمت جو آگے بھیجا اے تمہارے ہاتھوں نے وان اللہ اور بے شک اللہ العبید بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے بی آل علی فرعون, آل فرعون کی حالت کی طرح والذین من قبل اور لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے کفاروبی آیات اللہ انہوں نے جٹلایا اللہ تعالی کی آیات کو فاقدہ ملّی جنوبی ہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان اللہ قوی شدید القاب یقیناً اللہ تعالیٰ بہت قربت والا ہے عذاب کی سختی والا ہے غال کبھی ان اللہ علم یقویر نعمت اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے مغیراَََََََََََ بدلنے والا نعمتاً کسی بھی نعمت کو ان عماج اس نے انعام کی ہو اللہ قوم کسی قوم پر حتیٰ یغرو حتا کہ وہ بدل لے ماں اس چیز کو بھی انفسی ہم جو ان کے دلوں میں ہے جو ان کی جانوں کے ساتھ ہے ان اللہ اور بے شک اللہ تعالی سمیع ان خوب سننے والا ہے علیم ان بہت جاننے والا ہے کتب عالی فرعونا عالِ فرعون کی حالت کی طرح وہ لدین بن قبل اور ان لوگوں کی طرح جو ان کی حالت کی طرح جو سے پہلے تھے کتب و بھی آیات ربیم انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جٹلایا فلکنا ہم بھی جنوبی تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے حالات کیا وہ ابرکنا اعلیٰ فرعنا اور عالِ فرعون کو ہم نے کیا وہ کلکان و ظالمین اور یہ سارے ہی ظالم تھے انہ شرد دواب بے انداللہ یقینا سب جانوروں سے بدترین اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں اللہ دینا کافر و جنہوں نے کفر کیا فہم لا یومینون سو وہ ایمان نہیں لاتے اللہ دینا آہد منہم وہ لوگ جن سے تو نے آہد کیا سمائین خوزونہ ہم پھر وہ توڑتے ہیں آہدہ اپنے وعدے کو فی مراتن ہر مرتبہ وہم لا یتقون اور وہ ڈرتے نہیں ہیں فرما تصطافہ نہ ہوں فی بھی اگر کبھی تو ان کو پا لے فی لڑائی میں پس شروع تو ان کو بھگا دے من خلفا فشرت بِهِمْ ان کے ساتھ بھگا دے من ان لوگوں کو خلفہ ہوں جو ان کے پچھلے ہیں لا اللہ میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے یعنی ان کو ایسی مار مارو کہ پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں وہ اما تخاف النا قومل خیانتاً اور اگر آپ ڈرتے ہیں من قوم کسی قوم کی جانب سے خیانت خیانت سے تو آپ ٹھینک دیں ان کی طرف على ان برابری پر ان اللہ یقین اللہ تعالی لا يحب الخائنین نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں سباقو کہ وہ نکل گئے ہیں سبقت لے گئے یعنی کہ بچ کر نکل گئے ہیں انا بے شک وہ لا اور جزون وہ عاجز نہیں کریں گے ان شک وہ لا اور عاجز نہیں کریں گے وہ عید الحم کرو ان کے لیے مستطاطم جس قدر تم طاقت رکھتے ہو من قوت قوت و میربات الخیلی اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو تر ہبونا تم دراؤ گے اس کے ذریعے عدوب اللہ اللہ کے دشمن کو وہ ادو اکم اور اپنے دشمن کو وہ اور دوسرے من ان کے علاوہ لا تعلمونہم تم ان کو نہیں جانتے اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے فما فیق من منشین اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو کوئی چیز سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یہ الیکم تو وہ تمہاری طرف پوری پوری لوٹا دی جائے گی وہ ان تم اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے وہ ان جانحسل اور اگر وہ مائل ہوں جھکیں سلمی امن کے لیے فج اگر وہ صلاح کی طرف مائل ہوں فج نہ تو تو بھی مائل ہو جا غکل اللّہ اللہ پر توقل کر انََََََََََََََََََََََ سمیع العلیم یقینا وہی خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے و ان دوں اور اگر وہ ارادہ رکھیں یقد کا کہ وہ تجھ کو دھوکہ دیں اگر وہ ارادہ کرے تجھ کو دھوکہ دینے کا بہ ان حسب اللہ تو بے شک کافی ہے تجھ کو اللہ تعالیٰ و اللہ وہی ذات ہے ائی زیادہ کا بھی نثری ہی جس نے تیری تائید کی ہے اپنی مدد کے ساتھ و بالمؤمنین اور مؤمنوں کے ساتھ جس نے تجھ کو قوت بخشی اپنی مدد کے ساتھ و بالمؤمنین اور مؤمنوں کے ساتھ وہ اللہ بینہ قلوبیم اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی لو انفقتا ما فی الارض جمیعہ اگر تو خرص کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا بھی ما اللفتا بین قلوبیہم تو تو نا الفت دال سکتا ان کے دنوں کے درمیان ولیکن اللہ اللف بینہم لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان الفت ڈالی ہے انہو یقینا وہ عزیز خوب غالب ہے حکیم خوب حکمت والا ہے یا ایوہا نبی اے نبی حسبک اللہ کافی ہے تجھ کو اللہ تعالی۔ طبعہ اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ختم کر دی میرے گی یا نبی ہر ریز ابھار المؤمنین مکمن کو القطالی قتال پر ان منکم اشرون صابرون اگر ہوں تم میں سے بیس صبر کرنے والے یغلیبو وغالب غالب جائیں گے میاتینی دو سو پر و این یکمنکم اگر ہوں تم میں سے میاتن ایک سو غلیبو و غالب جائیں گے الفن ایک ہزار پر من الذین کفرون لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا بھی انہم اس وجہ سے کہ وہ قوم اللہ ایسی قوم ہیں ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے الان اب خف اللہ اللہ نے تم سے وہ جھلکا کر دیا وہ عالم اور جان لیا کہ ان نفیق مزعفن تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے فین یکم منکم مئات صابرتن اگر ہو تم میں 100 صبر کرنے والے یغلیبو و غالب جائیں گے مئتینی دو سو پر وئیکم منکم الفن اگر ہوتن میں سے ایک ہزار یغلبو و غالب جائیں گے الفینی دو ہزار پر بیدن اللہ اللہ کی حکم سے واللہ واللہ تعالی معصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ما کان لنبیین نہیں ہے کسی نبی کے لیے لائق اَن يَكُونَ لَهُ اسْرَاكِ اس کے لیے ہوں کہتی حَتَّى يُسْخِنَا فِي الْأَرْضِ یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لے رید الد دنیا تم ارادہ کرتے ہو دنیا کے سامان کا یا تم چاہتے ہو دنیا کا سامان اللہ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آخرت واللہ اللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خوب غالب ہے حکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے لولا کتاب من اللّہ صبا کا اگر نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات سبقت لے جاتی جو پہلے طے شدہ ہے لمسہ تم کو چھوتا پھیما اس چیز میں تم جو اخرا لیا ہے عذاب اداب الداب فقلو پس کھاؤ بیما تم نے غنیمت حاصل کی کیلالیبہ حلال اور پاکیزہ وط اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ غفور خوب بخشنے والا ہے رحیم ان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یا اے نبی کل کہہ دیجیے لیماً ان لوگوں کے لیے فی اے دیکھی کم جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں میرے قیدیوں میں سے الم اللہ فی قلوبی فی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا یعتیکم خیرا تو دے دے گا تم کو بہتر مما اس چیز سے اخیدہ جو تم سے لیا گیا ہے و یا تم کو بخش دے گا واللہ اللہ اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے بہت زیادہ رحیم ان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ ان و خیاانتا کا اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں فقط خان اللہ من قبل تو انہوں نے خیانت کی اللہ تعالیٰ سے و اللہ واللہ تعالی علی خوب جاننے والا ہے حکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے ان اللہ دینا یقیناً وہ لوگ آمن جو ایمان لائے وہ حاضر ہو انہوں نے ہجرت کی وجاہد اور جہاد کیا بھی ام والم اپنے مالوں کے ساتھ بن میں اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سب اللہ اللہ کے راستے میں وَلدینہ آبہ اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی بہ ناسارو اور مدد کی اللہ کا بعد بادم یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے ولی ہیں و الدینہ امن اور وہ لوگ جو ایمان لائے ولم حاجر ہوں اور انہوں نے ہجرت نہیں کی مالاً نہیں ہے تمہارے لیے ان کی دوستی سے کچھ بھی ہتھا یو حاجر حتا کہ وہ ہجرت کریں وہ ان الدین یا اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے بارے میں النصر تو لازم ہے تم پر ان کی مدد کرنا اللہ اللہ علا قوم مگر ایسی قوم کے خلاف بین اکمین کے جن کی اور تمہارے درمیان کوئی میفاق معاہدہ ہے اللہ واللہ بما تعملون بصیر جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے واللہ دینا كفر اور وہ لوگ جنہوں نے بادن وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اللہ تفل اگر تم ایسا نہ كروگے تو كن ہو جائے گا فتن و فی فلدى زمین میں فساد القبير اور بہت بڑا فساد و اور وہ لوگ آمنو جو ايمان لائے حاجر ہجرتیں بعزت روزی ہے من اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور کی و اور جہاد کیا تمہارے ساتھ بعد ہم اولا باد اور رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں فی کتاب اللہ اللہ تعالی کی کتاب میں ان اللہ یقین اللہ کلین علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے